دیکھیے بھائی کتاب پر باب دوم در عمل افعال بدا کے ہیچ فیل غیر عامل نیست و افعال در درعمال بردو گوناست قسم اول معروف بداں کے فیل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی فائل را برفا کند چون قام ازن و ضرب عمرن و شش اسم را بنسب کند اول مفول مطلق را چون قام ازن قیامن وزار بزید ان زر بن و دو مفول فیرا چون سم تو یوم الجماتی و جلس تو فوق کا سو مفول معاہورا جا البردو الجباتی اما الجاتی چہارم مفول لہورا چون کم تو اکرام الزیدن وزارب تح تادی بن پنجم حال را چوں جا ازید ال ششم تمیز را وقتے کے در نسبت فیل بفائل ابہام باشد چونتا بزید النفسن بھائی گزشتہ اسباق میں گزشتہ اسباق میں عوامل عراب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عامل یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا بھائی اور معنوی عامل دو ہی ہیں ایک ابتداء ہے جو عامل ہے مبتدا اور خبر میں اور ایک ہے فیل مظاہرے کا عامل و ناصب سے خالی ہونا بس یہ دو عامل معنوی ہیں آسان لفظوں میں یوں کہو کہ فیل مظاہرے جب مرفو ہوتا ہے اور اسی طرح مبتدا اور خبر ان میں عامل معنوی ہے اور عامل معنوی کیا ان کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ کیا ہیں عامل عامل لفظی سے خالی ہیں جب عاملے لفظی سے خالی ہیں لیکن ان سب پر رفع تو آ رہا ہے تو معلوم ہے ان کے اندر عامل کیا ہے مانوی ہے یعنی معنی عامل ہے بھائی معنی عامل ہے اور ابتدا کے بارے میں میں نے بتلایا تھا ابتدا کسے کہتے ہیں کہ کوئی مسندلے ہو یا مسند ہو اور عاملے لفظی سے خالی ہو مسدلے ہو یا اور عامل لفظی سے خالی ہو تو بس وہ ہے ابتداء اور یہ صرف مبتدا اور خبر کے اندر ہے ان دونوں پر رفع آتا ہے لیکن کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ابتداء تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں پتا نہیں ابتداء کیا چیز ہے ابتداء کچھ بھی نہیں بھائی بس مبتدا اور خبر پر رفارا ہے لیکن ان میں عامل کوئی لفظی عامل نہیں تو ان کے اندر عامل کیا ہے ابتدا ہے یعنی yani یہ لفظی عامل سے خالی ہیں یہ ہے ابتدا کہ مسندلے ہو یا مسند ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو اور وہ صرف کس میں ہے مبتدا اور خبر میں اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ عامل لفظی جو ہیں تین قسم پر ہیں حروف ہیں افعال ہیں اور اسما سب سے پہلے حروف کا بیان شروع کیا اور کہ حروف جو ہیں وہ عامل وہ کبھی اسم میں عمل کرتے ہیں اور کبھی فیل کے اندر اسم کے اندر جو عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں حروف جارہ ہیں حروف مشبہ پہ فیل ہیں مالا مشبہ تانی بلحیسا ہیں اور لائے نفی جنس ہے اور حروف ندا ہیں بھائی جبکہ فیل کے اندر دو قسم کے عامل ہیں حروف بھائی کچھ فیل کو نصب دیتے ہیں اور کچھ فیل کو جزم دیتے ہیں نصب چار حروف دیتے ہیں ان ل ناصبا اور ازن جبکہ ان جو ہے چھ جگہ مقدر ہوتا ہے وہ چھ جگہیں کون سی ہیں حتیہ کے بعد لام جہد کے بعد اور وہ او جو اللہ ان یا اللہ ان کے معنی میں ہو یا اسی طرح واو صرف کے بعد اور لام کے بعد اور فا جو چھ چیزوں کے جواب میں آئے جبکہ آخری سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ حروف جو فیل مظاہرے کو فیل مظاہرے کو جزم دیتے ہیں اور وہ پانچ ہیں لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ لم اور لمہ یہ دونوں فعل مظاہرے میں عمل کرتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں اور دونوں مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتے ہیں لیکن لم اور لمہ میں فرق یہ ہے کہ لم جو ہے ساری ماضی کا احاطہ نہیں کرتا جبکہ لما جو ہے ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور مستقبل کے اندر اس میں امید ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کامل الامیر ولما یر کب امیر المومنین اٹھ گئے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں ولما یر کب لیکن ابھی تک سوار نہیں ہوئے دیکھو پوری ماضی کا احاطہ کر لیا کہ جب سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سوار نہیں ہوئے اور آگے امید بھی ہے کہ آگے وہ سوار, سوار ہوں گے کامل امیر ولم ما کب امیر المومنین کھڑے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ سوار نہیں ہوئے تو پوری ماضی کا احاطہ بھی کر لیا اور مستقبل میں اس کی امید بھی ہے بھائی اور اس کے بعد لام امر اور لائے نہیں بھائی لام امر بھی کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے فعل مزارے کو لی یا ظریف اور یہ فعل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے چاہیے کہ وہ پٹائی کرے کس زمانے میں مستقبل, مستقبل, مستقبل مجرد مجرد میں دیکھو جس وقت میں نے کہا معلوم ابھی پٹائی نہیں کر رہا لیکن میں, میں کہتا ہوں لی یا ظریف چاہیے کہ وہ پٹائی کرے دیکھو میرے کہنے کے بعد کہ میں اسے طلب کر رہا ہوں تو وہ کون سا زمانہ ہے مستقبل مجرد مجرد والا ہے بھائی اور لا تظریف یہ ہے لائن نہیں بھائی لا نہیں اور یہ یہ بھی فیل مظاہرے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس کے اندر فیل سے روکنا ہوتا ہے امر میں فیل کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ فیل کرنا چاہیے اسے اور نہیں کے اندر فیل سے روکا جاتا ہے لا تجرب تو پٹائی نہ کر تو لائن نہیں اور لام امر یہ دونوں فیل مظاہرے کو کس معنی میں کر دیتے ہیں مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پانچواں حرف جو فعل مظاہرے کو جزم دیتا ہے وہ ان ہے اور اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ایک کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا شرط اور جزا دونوں میں فیلے مظاہرے ہو تو یہ دونوں کو جزم دیتا ہے ان تا ظریب ان تا ذریب ان کے جو ساتھ فیل جڑا ہوا ہو وہ ہے شرط اور اگلا جملہ جو آئے گا وہ ہے جزا ان تاظریب یہ تظریب کیا ہے شرط اور اذریب جزا تو شرط اور جزا اگر دونوں فیلے مظاہرے ہوں تو ان دونوں کو جزم دے گا جزم دینا واجب ہے ان ازرب آزریب ان یوں پڑھنا درست نہیں ہے بھائی کیسے پڑھیں گے ان تاظریب اگر صرف شرط شرط جو ہے وہ فیلے مظاہرے ہے تو پھر بھی یہ جزم ضرور دے گا انتا زریب زارابت انتا ذریب ترجمہ وہی ہوگا ان جو ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے انتا ذریب اگر تم پٹائی کرو گے زارابت دیکھو یہ ماضی ہے لیکن ترجمہ پھر وہی مستقبل والا کریں گے زارابتو. تو میں بھی پٹائی کروں گا ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اگر دونوں فعل مزارے ہوں تو دونوں کو جزم دے گا وجو اگر صرف شرط ہو اور شرط تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی وجو جزم دے گا لیکن اگر صرف جزا ہوئی فعل مزارے اور شرط جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ فعل ماضی ہے توجہ ہے فعل مزارے دونوں جگہ آ سکتا ہے نا تو کبھی تو دونوں جگہ آئے گا کبھی صرف شرط میں فیلے مظاہرے ہوگا جزا میں نہیں اور کبھی جزا میں فیلے مظاہرے ہوگا شرط میں نہیں. نہیں تو شرط جو ہے یہ فیلے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو شرط کے اندر تو وہ ہر حال میں جزم دے گا اگر فیلے مزارے ہو ان تظرب اضرب شرط اور جزا دونوں کیا ہیں مظاہرے ہیں تو دونوں میں جزم دے گا اگر صرف شرط ہے فیلے مظاہرے تب بھی ضرور عمل کرے گا ان تضرب زارابت کیونکہ شرط اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قریب ہے تو یہ اس میں ضرور عمل کرے گا اور اگر فیلے مزارے دور چلا جائے یعنی جزا میں تو فیلے مزارے ہے لیکن شرط میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دونوں صورتیں جائز جزم دینا بھی جائز اور جزم نہ دینا بھی جائز ہے انزاربتا آزرب انزاربتا آزر ان ذرابطہ کیا ہے کون سا سیگا ہے ماضی ہے جو تو قریب ماضی آ ماضی کے اندر تو یہ عمل نہیں کر سکتا اور دور فیلے مظاہرے جزا کے اندر آ رہا ہے تو وہاں دونوں صورتیں جائز جزم دینا بھی جائز اور جزم نہ دینا بھی تو کیسے پڑھیں گے جزم دیں ان زارابتا آز اور جزم نہ دیں ان بتا آز دونوں طرح پڑھنا جائز صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ ان جو ہے اس کو حرف شرط کہتے ہیں اور یہ مستقبل کے ساتھ مزارے کو خاص کر دیتا ہے مزارے میں ویسے تو حال اور استقبال دونوں معنی ہوتے ہیں لیکن یہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور ماضی پر داخل ہو جائے تو ماضی کو بھی یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے ان زارابطہ زربتو ترجمہ وہی ہوگا مستقبل والا اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا اور پھر یہاں پر آیا انہوں نے ذکر کیا تھا فعل ماضی کے اندر جو جزم ہوگا وہ تقدیری ہوگا فعل ماضی میں جزم کیونکہ ان جزم دیتا ہے تو اگر ماضی کیا ہوئی ماضی کے پر داخل ہوا تو اس میں بھی کیا دے گا جزم لیکن جزم کیا ہوگا تقدیری تو اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ماضی تو مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے اور تقدیری عراب تو صرف کس کے اندر آتا ہے معرب کے اندر معرب میں کا کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری, تقدیری. کیا مانا تقدیری فرض, فرض کر لو بھائی. فرض کر لیا جاتا ہے جبکہ مبنی کے اندر تو اعراب محلن ناتا ہے محل یعنی جگہ کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے تو انہوں نے تو کیا کہا ماضی کے اندر اعراب تقدیری ہوگا میں نے بتلایا یہ کلام مجاز پر محمول کر لیں یعنی معنی یہ ہے کہ لفظوں میں اعراب نہیں آئے گا لفظوں میں اعراب نظر نہیں آئے گا اب وہ اعراب نظر نہ آنے کی دو صورتیں ہیں معرب پر بھی کبھی اعراب نظر نہیں آتا اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں اور ماضی پر اعراب نظر نہیں آتا اس کو محلی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئے محلی سمجھے کہ میں نے ذکر کیا تھا اعراب محلی بھائی دیکھو یہ جو معرب ہے نا اس میں دو طرح عراب آتا ہے کبھی لفظن اور کبھی تقدیر سولہ قسمیں یاد ہیں سولہ قسموں میں اس میں منقوس جو ہے یعنی قاضی یا یعنی اس میں مقصور جو ہے یعنی موسا اور عیسا جن کے آخر میں لف مقصورہ ہو ان میں اعراب تینوں حالتوں میں نہیں اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا تھا اور قاضی جیسے یعنی اس میں منقوس میں رفع اور جر کی حالت رفع اور جر کی حالت میں اعراب تقدیری ہوتا تھا اور اگر کوئی عیسا مضاف ہو جائے علاوہ جمع مذکر سالم کے کس کی طرف یا متکلم کی طرف غلامی کتابی قلمی دیکھو یہ یا کی طرف مضاف ہو رہے ہیں تو اس میں بھی اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری اور میں نے آپ کو بتایا تھا غلامی غلام مضاف ہے اور یا مضافون تو غلام کا اعراب الگ بتانا ہے اور یا کا اعراب الگ غلام کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری چاہے رفع اس پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی لیکن ہوگا تقدیرن اور یا مزافل ہے اس کا اعراب ہمیشہ وہ کیا ہو گیا مجرور اور ضمیر ہے تو محلن آئے گا مجرور ہے محل تو مبنی کے اندر جو اعراب ہوتا ہے محلہ محل کا مانا ہے جگہ جگہ یعنی اس جگہ اگر کوئی معرب ہوتا تو اعراب ظاہر ہو جاتا لیکن یہاں پر تو کیا آ گیا مبنی اور مبنی پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو پھر مبنی کے بارے میں کہتے ہیں یہ مرفو ہے محلہ یا منصوب ہے محلن یا مجرور توجہ ہے سبق کی جی طرف میں نے کہا جا زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل اور جا اس کو رفا دے رہا ہے اور رفع لفظوں میں نظر آ رہا ہے سن تلفظ سے پتہ چل رہا ہے جا زیدن ایراب کا پتہ چل رہا ہے زیدن میں نے کون سا ایراب پڑا رفا زیدن میں نے کیا پڑھا نصب زیدن میں نے کیا پڑھا جا تو یہ اعراب اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں کہ جس کا پتہ تلفظ سے ہی چل جاتا ہے سننے والے کو تو یہ اعراب لفظی اور کبھی اعراب معرب میں تقدیرن آتا ہے جا عیسی ری تیسا مرتو بھی عیسا دیکھو تینوں حالتوں میں عیسی اسی طرح ہے لیکن ہے تو یہ معرب تو کیا کہیں گے یہاں پر اعراب ہے تقدیرن ہے یعنی فرض کر لو رفع بھی آ رہا ہے نصب بھی آ رہا ہے اور جر بھی آ رہا ہے جبکہ مبنی اس میں اعراب محلن کہتے ہیں مثلا اب زید کی جگہ میں حاضا لے آتا ہوں جا احاذا ریتو ہاضا مرر تو ہاضا یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ آپ نے پڑھا کس میں سے ہے مبنیات محلن. میں سے ہے تو اس پر اعراب محلن آئے گا جا احاذا یہ حاضا فائل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ مرفو ہے محلن جگہ کے اعتبار سے یعنی اگر اس جگہ زید جیسا کوئی معرب آ جاتا تو اعراب لفظوں میں ہمیں نظر آ جاتا اور ری تو یہ منصوب ہے حاضا اور کون سا منصوب ہے محلن کیوں محلن کیونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی میں اعراب کیسے آتا ہے محلن یعنی یہ جگہ نصب والی ہے اگر اس کی جگہ کوئی معرب آتا تو یہاں پر نصب ہمیں نظر آ جاتا تلفظ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا اور مرارتوبی ہاضا یہ حاضاب مجرور ہے کیونکہ اس پر بات جارہ داخل ہے اور کون سا مجرور ہے محلن کیونکہ یہ مبنی ہے اگر اس کی جگہ زید جیسا کوئی معرب آ جاتا مرر تو بزئی تو دیکھو اس پر جر ظاہر ہو جاتا لفظوں میں آ جاتا تو مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے توجہ ہے مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محل اور معرب پر لفظن اور تقدیر پھر دوہراؤ معرب پر اعراب کیسے آئے گا لفظ یا تقدیرن اور مبنی میں عراب کیسے آئے گا محل جیسے مبتدا اور خبر مبتدا اور مبتدا پر کون سا عراب آتا ہے رفع خبر پر بھی رفع مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اگر یہ معرب ہوئے تو عراب تلفظ سے پتہ چل جائے گا زیدن کائمن زید پر کیا پڑا رفع, رفع. کیونکہ یہ مبتدا ہے کا پر کیا پڑا رفع کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو تو دیکھو رفع لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے سن تلفظ سے یعنی پتا چل رہا ہے تلفظ سے ہی پتا اچھا زید رفع لفظوں میں آیا اس کو ذرا بدل دو عیسا کا اب عیسا اب بھی کیا ہے مرفو کیونکہ یہ مبتدا ہے لیکن اب اعراب کیا ہے تقدیرن کیونکہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور پر اعراب کیسے آتا ہے تقدیرن آتا ہے اور اس کی جگہ اگر مبنی آ کوئی مثلا ہاضا قائمون یہ آدمی کھڑا ہے اب ہاضا کیا ہے یہ جی مبتدا ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے مرفو اور مبتدا کی جگہ کیا آیا ہے حاضہ تو حاضہ ہے مبتدا اور لیکن یہ تو ہے مبنی تو کیا کہیں گے اس پر اعراب کون سا ہے محلن محلن کا کیا معنی محل کسے کہتے ہیں جگہ یعنی یہ جگہ تو رفے والی ہے اگر اس جگ... یہاں پر زید وغیرہ کوئی لفظ معرب آ جاتا تو یہ رفع ظاہر ہو جاتا تلفظ میں آ جاتا لیکن اس جگہ پر تو مبنی آ گیا اور مبنی تو اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہوا بات سمجھ میں آ گئی تو اعراب یہ تین ہی قسم پر ہے کبھی اعراب کیا ہوگا لفظن کبھی تقدیرن کبھی محلن لفظن کس میں آئے گا معرب نے اور تقدیرن یہ بھی معرب میں اور محلن مبنی کے اندر بات سمجھ میں آ گئی آپ نے پڑھا حروف جارہ ہمیشہ جار دیتے ہیں اگر یہ حروف جارہ یہ معرب پر داخل ہوں گے جر دیں گے کبھی لفظاً اور کبھی تقدیراً اور اگر یہی حروف جرا کس پر داخل ہو جائیں مبنی پر تو بھی جر دیں گے لیکن وہ جر کون سا ہوگا محلاً یعنی جگہ کے اعتبار سے کہ وہ جر والی جگہ ہے تو محل کا کیا معنی جگہ جگب اچھا خلاصہ چل رہا تھا گزشتہ دن کے سبق کا پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ان ہے یہ فل ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو ماضی پر جزم تقدیری ہوگا میں نے بتلا دیا کہ ماضی تو کیا ہے مبنی اور تقدیرن اعراب تو کس میں آتا ہے مورب, مورب, مورب, مورب مرنی میں مرنی. تو پھر مصنف اس, اس کہنے کا کیا مانا میں نے بتلایا تھا کہ تقدیرن سے مراد یہ ہے ان کی کہ یعنی لفظوں میں اعراب نہیں آئے گا لفظوں میں مرنی یعنی تقدیرن اپنے مرنی اصل معنی میں استعمال نہیں کر رہے تقدیرن تو اصل کس میں استعمال ہوتا ہے معرب میں کس میں استعمال ہوتا ہے تقدیرن میں لیکن یہاں تقدیرن کا ہے یعنی جہاں اعراب لفظوں میں نہ آئے تو وہ تقدیر اعراب پر بھی بولا جائے گا اور محلی اعراب پر بھی بولا جائے گا تو معنی یہ ہے کہ اعراب لفظوں میں نہیں آتا پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر شرط کی جزا توجہ ہے شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو پھر جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے ربط دینے کے لیے جوڑ دینے کے لیے دیکھو شرط وہ بھی پورا جملہ جزا بھی پورا جملہ اور جملے میں بات پوری ہوتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں زید قائمون قائم کیا ترجمہ ز کھڑا ہے, ہے بات پوری ہو گئی یا نہیں آ جی مرون عمر Yeah. بیٹھا ہے بات پوری ہوئی کہ نہیں yeah. تو جملے میں بات پوری ہوتی ہے جملہ کسی دوسرے جملے سے جوڑنے کا محتاج yeah. نہیں yeah. لیکن شرط اور جزا میں دو جملوں کو جوڑا جاتا ہے پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں yeah. جزا yeah. تو شرط اور جزا میں ربط ہوتا ہے این تذریب اگر تم پٹائی کرو گے تو میں بھی تمہاری yeah. پٹائی کروں گا دیکھا دو جملوں کو جوڑ دیا اور ان میں ربط بھی ہے رب جوڑ اگر تم پٹائی کرو گے تو میں بھی اگر ذرا ان کو ذرا ہٹاؤ تاظریب تا ظریبو آپ پٹائی کرتے ہو کسی اور جملے سے جڑنے کی ضرورت ہے نہیں آ ظریبو میں پٹائی کرتا ہوں تظریبو کا معنی ہے آپ پٹائی کرتے ہیں اس کو کسی جملے سے جڑنے کسی اور جملے سے جڑنے کی ضرورت نہیں اور اظریبو کا معنی میں پٹائی کرتا ہوں کسی جملے سے جڑنے کی ضرورت نہیں تو کیا ترجمہ تظریبوں کا آپ پٹائی کرتے ہیں لیکن جب ان آیا ان تظریب اگر آپ پٹائی کرو گے آزریب تو میں بھی دیکھا اب ترجمہ ہی بدل گیا جب دونوں کو آپس میں جوڑا یہ کس نے جوڑا ان کو نے تو ان جو ہے شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے اور یہ دو جملے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ان ربط دے دیتا ہے اب صرف شرط کہو ان تذریف اگر آپ میری پٹائی کرو گے بات پوری ہوئی نہیں دیکھا یہ کس نے معنی میں تبدیلی پیدا کی ان نے تو ان اس طرح ربت دیتا ہے کہ پھر شرط کا سے بات پوری نہیں ہوتی اس کے لیے جزا کو ساتھ ملانا پڑے گا تو جب تک ان داخل نہیں تھا تذریبوں کا کیا مانا تھا آپ پٹائی کرتے ہیں اس میں بات پوری تھی لیکن جب ان داخل ہوا اب بات پوری نہیں تو ان دو جملوں میں اس طرح ربط دیتا ہے کہ وہ اپس میں جڑیں گے تو بات پوری ہوگی نہیں جڑیں گے تو بات پوری نہیں تو جب دو جملوں کو جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے جملہ وہ ہے شر اور جو دور جملہ ہے وہ ہے جزا تو اگر ان جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کر چکا تو ربت آ چکا لہذا فا لانے کی ضرورت نہیں یہ فا سے آئی لائی جاتی ہے ربط, ربط دینے کے لیے جوڑ دینے کے لیے تو ان نے اگر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا ہے فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ان نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا ابھی بھی ربط چاہیے تو پھر کیا لانا پڑے گی فا لانا پڑے گی تو ان کس میں تبدیلی پیدا کرے جزا کے معنی میں تو پھر ربط ہوگا اگر جزا کے معنی میں تبدیلی نہیں تو پھر ربط بھی نہیں اور کیا تبدیلی پیدا کرے گا ان جزا کے زمانے کو بدل دے ان کیا کر دے جزا کے زمانے کو بدل دے تو اگر اس نے یہ تبدیلی پیدا کر دی جزا کے معنی کو بدل دیا ہے تو ربط آ چکا ہے لہذا فل آنے کی ضرورت نہیں ان زارابطہ زرابتو ان زارابطہ سیگے کون سے لیکن ہم ترجمہ کس کا کر رہے ہیں مستقبل ان زارابطہ یہ تو ہے شرط اور زارابت یہ ہے جزا زارابتو کا ویسے کیا ترجمہ ماضی والا ماضی کا ترجمہ کرو صرف زرابتو میں پٹائی میں نے پٹائی کی لیکن اب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ان کے آنے کے بعد میں پٹائی کروں گا دیکھا ماضی کے بجائے کون سا ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل, مستقبل بلد تو بلد ان نے جزا کے معنی کو ماضی سے کس کی طرح بدل دیا مستقبل, بلد مستقبل بلد کی طرح بدل دیا تو ربط آ چکا لہذا اب فا نہیں لائیں گے ان زارابطہ زراب تو یہاں فا درمیان میں نہیں لا سکتے بات سمجھ میں آ گئی ان کیا کرتا ہے ان کے جزا کے معنی کو اگر بدل دے تو پھر ربط آ گیا اور کس طرح بدلتا ہے اس کے زمانے کو کس کی طرف بدل دے مستقبل کی طرف تو ربط آ چکا فا آنے کی ضرورت نہیں اور اگر زمانہ نہیں بدلا تو پھر فا لے کر آئیں گے تو جملہ اسمیہ ہے جیسے مثال تھی انت اتینی فانت ان اگر آپ میرے پاس آئیں گے فانتا مکرم تو آپ معزز آدمی ہیں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ اچھا ذرا ان کو ختم کرو انتمک رمن ترجمہ کرو آپ معزز آدمی ہیں اب بھی یہی ترجمہ اور ان لے آؤ انتا تین ہی اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ معزز آدمی ہیں اب بھی وہی ترجمہ ہوا ان نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جب جملہ اسمیہ ہے تو اب فا لانا واجب اس لیے ہم فا لائے تینی فانتا مو اور نیز امر یا نہیں ہو امر یا دعا ہو امر بھی کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ لی یا ضریف کیا معنی چاہیے کہ وہ پٹائی کرے کس زمانے میں مستقبل میں لا ت تو پٹائی نہ کر کس زمانے میں مستقبل میں اور اسی طرح دعا ہے وہ بھی مستقبل کے ساتھ خاص ہوتی ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دیکھو یہ کس کے ساتھ خاص ہے تو یہ تو پہلے سے مستقبل کے ساتھ خاص ہیں تو ان کے آنے سے ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تو کس معنی میں کرتا ہے مستقبل, مستقبل احسن میں احسن اور یہ تو پہلے ہی مستقبل والا معنی ان کے اندر موجود ہے یہ مستقبل کے ساتھ ہی خاص ہیں تو ان کے تو ان کے آنے سے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی ہی. نہیں آئی جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو اب کیا لانا پڑے گی فا لانا پڑے گی اور پھیلے مظاہرے ہو اگر ان تا ذریب ظریب یہاں فا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز لانا کیوں جائز <تصفح> <تصفح> <کیونکہ> ربط نہیں ہے <تصفح> کیوں ربط کیوں <تصفح> نہیں <تصفح> کیونکہ فیل مزارے میں تو پہلے ہی حال اور استقبال دونوں مانا ہوتے ہیں تو اب ان نے اس کو کیا, کیا؟ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے معلوم ہوا کوئی تبدیلی آ، تبدیلی آ گئی فرق پڑ گیا پہلے کیا فرق پہلے کیا تھا حال اور استقبال دونوں مانا تھے لیکن اب صرف کون سا مانا ہے مستقبل والا تو بائیں لحاظ دیکھو تبدیلی آ چکی ہے ربط آ چکا ہے فا لانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر دوسرے لحاظ سے دیکھو کہ مظاہرے کے اندر تو مستقبل والا مانا پہلے بھی موجود تھا ان کے آنے کے بعد کوئی نیا مانا یہاں نہیں آیا تو بائیں لحاظ دیکھو تو ربط نہیں آیا لہذا فا کا فا لے تو فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز ہے صورت سمجھ میں آ گئی آگے دیکھیے بھائی باب در عمل افعال یہ دوسرا باب ہے افعال کے عمل کے بیان میں فیل کی جمع افعال افعال پہلا باب کس کا تھا اس سے پچھلا باب حروف, حروف کے عمل جمع. کے بارے میں کہ حروف کبھی اسم میں عمل کرتے ہیں اور کبھی فیل میں اب افعال کا بیان آئے گا کہ فیل کیا کیا عمل کرتا ہے کہاں رفع دیتا ہے اور کہاں کہاں نصب دیتا ہے اب وہ بیان کریں گے تو یاد رکھنا یاد رکھنا پہلے سمجھ لیں سارا یاد رکھو ہر فیل عمل کرتا ہے ہر فیل عمل ہے کوئی فیل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو ہر فیل عمل کرتا ہے اور پھر فیل یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک فعل معروف ہے ایک فعل مجہول ہے فعل معروف یاد رکھنا یہ فائل کو رفع دیتا ہے اور فعل مجھول نائب فائل کو رفع دیتا ہے توجہ ہے زارابا پٹائی کی بھئی کس نے کی کوئی ذات چاہیے جو پٹائی کرنے والی ہو خود بخود پٹائی نہیں ہو سکتی اور جو یہ فیل کو سر دینے والا ہو یا جس کے ساتھ یہ فیل قائم ہو اس کو فائل کہتے ہیں مثلا میں نے کہا زارابا زیدن پٹائی کس نے کی زید نہ ہوتا تو یہ والی پٹائی ہوتی نہیں آپ کہیں گے بھائی عمر امر بھی تو کر سکتا ہے پٹائی بکر بھی تو کر سکتا نہیں یہ والی پٹائی جو کس نے کی ہے زید یہ والی پٹائی ہو سکتی تھی نہیں اگر عمر پٹائی کرتا وہ عمر والی پٹائی ہوتی زید والی پٹائی نہ ہوتی تو زاراب زیدن کس نے پٹائی کی اگر زید نہ ہوتا یہ زید والی پٹائی ہو سکتی تھی نہیں تو دیکھا یہ اس کو فاعل کہتے ہیں یعنی جو اس فیل کو کرنے والا ہے یا جس کے ساتھ وہ فیل قائم ہے جس کے ساتھ وہ زارابا زید زارابا زید ان یہ پٹائی کس نے کی جائے زید نے کی بھئی یاد رکھو فیل پھر یہ دو قسم پر کبھی وہ فیل کو کرنے والا ہوگا فیل کو یہ ضرب خود ہوتی ہے یا زید نے لگائی تو پھر پائی گئی جائے جائے دیکھا یہ زید کے سے زید نے اس فیل کو سر انجام دیا ہے اور بعض کہتا ہے فیل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جیسے ماتا زیدن زید مر گیا یہ موت کا فیل اس کو کرنا پڑا یا موت خود بخود اس کے ساتھ یعنی یہ مرنے کا فیل اس کے ساتھ مل گیا خود بخود یہ مل گیا یعنی یوں کہیں یہ فیل اس کے مرنے کا فیل زید کے ساتھ قائم ہو گیا ]oscope. مرنے کا فیل من وہ کون مرا ہے زید, زید. <مورن> تو اگر زید نہ ہوتا تو یہ موت زید ہو سکتی تھی نہیں <مورن> <مورن> <آن> موت بکر موت خالد تو ہو سکتی تھی لیکن زید کی موت نہیں <مورن> زید کی موت کس کی وجہ سے ہے <مورن> زید زید مرا تو زید کی موت <مورن> ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جو انسان یا کوئی چیز خود کرتی ہے جیسے زرابا زید یہ ضرب زید نے خود لیا خود, لیا خود, لیا خود ل... اس نے یہ فیل سر انجام دیا اس نے اس کو کیا اور بعض اوقات فیل کرتے نہیں فیل اس ایک چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے فیل اس کے ساتھ جو یعنی وہ ذات ہے تو وہ فیل ہے وہ ذات نہیں تو وہ فیل بھی نہیں مم. جیسے ماتا زید مثلا کوئی شخص بیمار ہے اور مر گیا بیمار ہے اور مر مر مر یہ مرنے کا فیل اس نے سر انجام دیا اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نہیں, نہیں نہیں موت اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی ہاں یہ آدمی نہ ہوتا تو اس آدمی کا مرنا بھی نہ ہوتا تو ماتا زید ماتا زید میں کیا بیان ہو رہا ہے زید کی موت اور یہ زید کے مرنے کا عمل اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے یہ خود ہی غیر اختیاری طور پر ہوا لیکن قائم زید کے ساتھ ہی ہے یہ فیل زید ہے تو زید کا مرنا بھی ہے زید نہیں تو زید کا مرنا بھی ملی. ماتا بکرون کون مارا ملی. بکر. ملی. بکر بکر ہے تو بکر کی ذات تھی تو موت بکر بھی ہوئی بکر کی ذات نہ ہوتی تو موت بکر بھی ہو نہ ہوتی تو فیل فائل کے ساتھ کبھی فائل اس کو کیا کرتا ہے سر انجام دیتا ہے کبھی فیل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جی. وہ سر انجام نہیں دیتا لیکن اس کے ساتھ مثلا زید بے ہوش ہو گیا اب بے ہوش کوئی آدمی اپنے اختیار سے ہوتا ہے یا غیر اختیاری طور پر غیر لیکن اگر زید نہ ہوتا تو یہ بے ہوش ہونا ہوتا نہیں تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ فیل فائل جو ہوتا ہے وہ کبھی فیل کو اپنے اختیار سے سر دیتا ہے اس کو کرتا ہے جیسے زارابا زید ان زیاد نے پٹائی کی طرح کی اپنے اختیار سے اکالا زید ان زید نے کھانا کھایا کس طرح کھایا اپنے اختیار سے شریبا زید زائد زید نے پانی پیا کس سے اپنے اختیار تو فیل دو قسم کے ہو گئے کچھ وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے سر انجام دیتا ہے یا کوئی بھی چیز اپنے اختیار سے سر انجام دیتی ہے اور کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جو اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتے لیکن کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور وہ چیز ہے تو یہ فیل بھی ہے وہ نہیں تو یہ فیل بھی نہیں جیسے ماتا زید زید کیا ہوا مر گیا. مر گیا اب یہ مرنا کیا ہے زید کے اپنے اختیار سے نہیں لیکن یہ زید کا مرنا ہے زید تھا تو یہ مرنا بھی پایا گیا زید نہ ہوتا تو یہ مرنا بھی نہ ہوتا بات سمجھ میں آ گئی جیس. تو فیل جس چیز کے ساتھ قائم ہو اس کو فائل کہتے ہیں وہ ذات ہے تو فیل ہے وہ ذات نہیں تو فیل بھی جیس. نہیں اس کو فائل کہتے ہیں فائل کیسے کہتے ہیں جس, کے ساتھ, جس کے ساتھ فیل قائم ہو توجہ ہے جی جی فائل جی کیسے کہتے ہیں فیل قائم, قائم بھی بھی بھی ہو کیا وہ اپنے اختیار سے کرنا ضروری ہے نہیں, نہیں, نہیں چاہے اپنے اختیار سے کرے یا نہ کرے لیکن فیل اس کے ساتھ قائم ہے یہ یوں کہو فیل کا اس کی طرف اسناد ہے فیل کا اگر وہ نہ ہوتا یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا تھا مات زیدن زید نہ ہوتا تو یہ موت زید ہو سکتی تھی نہیں موت خالد ہو سکتی ہے موت بکر موت کوئی اور بھی لیکن یہ زید کی موت تبھی ہوگی جب کون ہو زید ہو تو یہ والی موت اس زید کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی تو یہ یوں کہیں گے یہ فیل زید کے ساتھ قائم ہے فائل کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ فیل قائم, قائم, قائم, قائم ہوتا ہے کیا مانا قائم ہونے کا کبھی وہ اس کو اپنے اختیار سے سر دینے والا ہوگا اور کبھی اپنے اختیار سے سر دینے والا نہیں ہوگا دا. لیکن فیل کا وجود اسی کی وجہ سے ہے اگر وہ ہے تو فیل کا وجود ہے اگر وہ نہیں تو فیل کا وجود بھی नहीं. نہیں ہے تو اس کو علمی رنگ میں یوں کہیں گے کہ ایک تو یہ لفظ کہ یہ فیل اس کے ساتھ قائم ہے زراب زید یہ ضرب کس کے ساتھ قائم زید, زید, زید کے ساتھ مات ما تزید یہ موت کس کے ساتھ قائم زید, زید, زید, زید, کے زید, زید, زید کے ساتھ تو یوں آپ نے کہنا ہے جب آپ کو یہ کہیں لفظ آ جائے کہ یہ فیل اس کے ساتھ قائم ہے قائم ہے معلوم ہوا یہ ذات ہے تو یہ فیل ہے یہ نہ ہوتی تو یہ فیل بھی نہ ہوتا. ہوتا تو اس کو کہتے ہیں اسناد بھائی زاربا کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف ماتا کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور ایک ہوتا ہے مفعول جس پر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے جس پر فاعل کا فیل واقع ہوتا ہے زارابا زید ان زید نے کس کی پٹائی کی امر کی تو فیل قائم کس کے ساتھ ہے زید, زید, زید, زید, زید کے ساتھ دیگا. اور یہ فیل واقع کس پر ہوا عمر یہ پٹائی کس پر واقع ہوئی عمر پر بات سمجھ میں آ رہی ہے جی تو یہ جی جو جس پر یہ فیل واقع ہو اس کو مفول ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آگے اس کا ذکر آنے والا ہے جس پر فیل واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفول بھی مفول ہی توجہ ہے یا دوسری مثال لے لو شریب زید ماءن ان زید نے پانی, پانی, پانی, پانی پیا یہ شرب یہ پانی پینے کا فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ زید ہے تو یہ پینا بھی ہے زید نہ ہوتا تو یہ پینا بھی نہ ہوتا اور یہ فیل کس پر واقع زید پانی, زید پانی, پانی پر اس نے کیا چیز پی ہے پانی پانی نہ ہوتا تو بھی یہ شرب کا فیل نہیں ہو سکتا تھا یوں کہو, کوئی مشروب ہے تو شرب ہو سکتا ہے کوئی مشروب نہیں تو شرب بھی کوئی آپ مجھے مثال دکھا سکتے ہیں کوئی پی جانے والا کوئی مشروب نہ ہو نہ چائے نہ دودھ نہ پانی کچھ بھی نہیں لیکن شرب کا فیل پایا جائے نہیں شرب کے لیے مشروب کا ہونا ضروری ہے چاہے دودھ ہو چاہے چائے ہو چاہے پانی ہو کوئی نہ کوئی مشروب ہونا چاہیے شریبہ زیدن ان ما ان تو کیا کہیں گے یہ شرب کا فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ اور یہ شرب کا فیل کس پر واقع پانی پر یعنی یہ مفول ہی ہے اس پر یہ شرب کا فیل واقع ہوا ہے اس کو زید نے پیا ہے اس پانی کو زید نے پیا ہے تو مفول بہی کسے کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل واقع ہو اچھا جیسے فیل فائل کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو کیا اس میں ضروری ہے کہ فائل اس کو اپنے اختیار سے کرنے والا ہو نہیں, نہیں, نہیں اپنے اختیار سے کرنے والا ضروری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں اسی طرح یاد رکھو مفول بھی اس کو کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل واقع, واقع احنا ہو, احنا ہو لیکن اس میں واقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ یوں کہیں گے فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے کیا ہے تعلق تعلق فیل ملت کا ملت اس کے ساتھ یوں کہیں گے زار زید عام بران جی ز... یہ ضرب کس کے ساتھ قائم زید, زید, زید زن کے زنی ساتھ معلوم ہو زید کون ہے فائل ہے زید نہ ہوتا تو یہ ضرب زید ہو سکتی تھی نہیں زید, زید ہے تو ضرب زید ہے زید نہیں تو ضرب زید بھی نہیں بکر خالد وغیرہ کی ضرب تو ہو سکتی تھی زید کی ضرب نہیں ہو سکتی تھی اور زارابا زید عام یہ فیل کس پر واقع عمر پر تو عمر کو کیا کہیں گے مفعول بہی اور یوں کہیں گے یہ ضرب افول بہی پر واقع ہے یہ ضرب عمر پر واقع ہے یہ یوں کہیں گے کہ ضرب کا تعلق ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ تو اس میں واقع ہونا ضروری نہیں بس تعلق ہوتا ہے واقع ہونا ضروری جیسے آپ کہتے ہیں نادیت زیدن زید زیدن میں نے آواز دی زیدن کس کو زید, زید, زید, زید, زید کو آواز دینے والا کون متکلم, متکلم نادئی تو کس نے آواز مزید دی یہ یوں کہیں نادا زیدن آمرن یہ مثال بنا لیں نادا زید ندا, دی،, ندا دی،, دی،, دی،, دی کس نے زید, زید, زید, زید نے کس کو عمر, عمر, عمر کو جی یہ نادا یو نادی منادا یہ فیل کس کے ساتھ قائم جو فائل ہوتا ہے اس کے لیے قائم کا لفظ بولتے ہیں یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید, زید, زید, زید, زید, زید کے ساتھ زید, زید ہے تو یہ ولی ندا یعنی یہ پکارنا اور آواز دینا بھی ہے اور اگر زید نہیں تو یہ ندا دینا دا دا اور پکارنا بھی نہیں اور نادا زیدوں عام مران مفول بھی ہی کون عام کیا ہے لیکن کیا اس پر یہ ندا واقع ہوئی ہے جی بات سمجھ ہاں ندا کا اس کے ساتھ کیا ہے ضرب تو عمر پر واقع ہوئی تھی لیکن ندا تو عمر پر واقع نہیں, نہیں ہوئی ہاں یوں کہیں گے یعنی اس کا اسفیل کے ساتھ تعلق ہے عمر کا نادی منادات کا کیا معنی آواز دینا ناباز دینا آواز دینا کسی کو پکارنا تو یہ ندا کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ اور یہ ندا کس کو دی گئی عمر کو تو عمر کیا ہوا پھول بھی اور کیا کہیں گے اس فیل کا یہ اب یہ ندا آمر پر واقع ہوئی ہے کوئی آمر کو جا کر چیز لگی ہے اس پر کوئی فیل ہوا ہے نہیں ہاں فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے بتلانا یہ چاہتا ہوں زرابا زید المران یہاں باقاعدہ ضرب واقع ہو رہی ہے کس پر امر پر اور نادا زید ال یہاں ندا امر پر واقع نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی مفول بہی تھا وہ بھی مفول تو مفول بہی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ فیل باقاعدہ واقع ہو بلکہ فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے ہاں کبھی فیل اس پر واقع ہوگا اور کبھی واقع نہیں ہوگا جیسے آپ جیسے کہتے ہیں دا زید ان آمران زید نے پکارا دعا کا کیا مانا پکارنا اس کا بھی وہی مانا پکارنا آواز دینا دعا زئے دون پکارنے والا کون زید تو یہ دعا جو ہے اس کا یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید کے, زید کے ساتھ زید ہے تو یہ پکارنا بھی ہے زید نہیں تو یہ پکارنا بھی نہیں اور مفول بھی کون ہاں دعا زیدن زید ہاں مفول بھی کون اور کیا عمر پر یہ پکارنا واقع ہوا ہے نہیں پکارنا واقع نہیں ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جیسے فائل کے اندر فائل دو قسم پہ ہیں کچھ وہ ہیں جو فیل کو اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو فیل کو اپنے اختیار سے تو نہیں کرتے لیکن فیل کا ان کے ساتھ فیل ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ ہے تو فیل ہے وہ نہیں تو فیل بھی نہیں اسی طرح مفول بھی بعض اوقات اس پر کیا ہوتا ہے فیل واقع ہوتا ہے لیکن ہر جگہ آپ اسی طرح نہ دیکھیں بلکہ جیسے دا زیدن عمران آمران یہاں یہ جو پکارنا ہے یہ آمر پر واقع نہیں یا نادا زیدن ان آمران یہاں یہ ندا آمر پر واقع نہیں ہاں اس کے ساتھ فیل کا تعلق ہے یعنی اس کو آواز دی گئی ہے اس کو آواز دی گئی ہے تو اس کو مفول بھی ہی کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں بس یہ یوں سمجھ لیں کہ مفول بھی وہ ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو اور اس کے لیے تعلق کا لفظ بولتے ہیں زاراب زید و آمران کیا کہیں گے یہ ضرب قائم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ اور اس ضرب کا تعلق ہے کس کے ساتھ آمر کے ساتھ تو فائل کے لیے قائم کا لفظ بولتے ہیں اور مفول کے لیے تعلق کا لفظ بولتے ہیں یہ یوں کہیں کہ اس زارابا کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور اس زارابا کا تعلق ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ آمد. بات سمجھ میں آ گئی کہیں یہ جملہ آ جائے اس فیل، یہ فعل قائم ہے فلاں کے ساتھ آپ سمجھ جائیں کہ یہ فلاں کون ذکر ہو رہا ہے فائل ذکر ہو رہا ہے اور کہیں آ جائے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ سمجھ جائیں یہ کون ذکر ہو رہا ہے مفول ذکر ہو رہا ہے توجہ ہے قائم کے لفظ کے ساتھ جس کو ذکر کیا جائے وہ کون ہوتا ہے فائل اور تعلق کے ساتھ لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے وہ کون ہوتا ہے وہ عموماً مفول ہوتا ہے یعنی فائل نہیں ہوتا بس اتنا یاد رکھیں تعلق جب کہا جائے تو فائل کے لیے تعلق کا لفظ نہیں بولتے فائل کے لیے یا تو قائم کا لفظ بولتے ہیں یا اسناد کا لفظ بولتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہار فیل جو ہے وہ عمل ضرور کرتا ہے اور وہ اپنے فائل کو رفع دیتا ہے زارابا زید ان زارابا کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور تو زید کیا ہے زارابا کے لیے فائل اور یاد رکھو فائل مرفو ہوتا ہے اس پر رفع پڑتے ہیں اسی لیے زارابا زیدن زید زائد پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع پڑھ رہا ہوں اور مفول بھی ہی منصوب ہوتا ہے اسی لیے عمر پر میں نصب پڑھ رہا ہوں زارابا زیدن آمرن اس کے بجائے اگر میں یوں پڑھوں زارابا آمرن زیدن کیا پتا چلا آپ کو یہ کس کے ساتھ قائم عمر کس سے پتا چلا رفع سے توجہ ہے زارا با زیدن ان پر کیا پڑھ رہا ہوں رفع اور رفع بتلا رہا ہے کہ یہ کون ہے یہ فائل ہے زرب لگانے والا اس وقت عمر ہے اور زیدن زیدن کا نصب کیا بتلا رہا ہے یہ مفول ہے تو فائل پر ہمیشہ کیا پڑھنا ہے رفع اور مفول بھی پر کیا پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے جس لفظ پر رفع آ رہا ہو فیل کے بعد فیل کے آنے کے بعد جس لفظ پر رفع آ رہا ہو آپ سمجھ جائیں یہ فائل ہے فیل اس کے ساتھ قائم ہے اس کس طرف فیل کا اسناد ہے یہ ہے تو فیل ہے یہ نہیں تو فیل بھی نہیں اور جس پر نصب آ رہا ہو آپ سمجھ جائیں یہ کون ہے مفعول ہے تو زارابا آمرن زید فائل کون آمرون اور مفعول کون زید اور پھر کبھی کیا کرتے ہیں فیل کو مجہول بنا دیتے ہیں زارابا سے بنا لیا زوریبا گردانے یاد ہیں یا نہیں یہ جی جی گردانا میں آپ نے پڑھا زوریبا کیا ہے فیلے مجہول جب فیل کو مجھول بناتے ہیں فائل کو لفظوں سے ختم کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں مثلا زرابا زید ان پٹائی کرنے والا کون زید اور کس پر واقع ہوئی آمر پر واقع ہوئی جی اب اس سے بنا لو زوریبا زارابا سے کیا بنایا اور فائل کو حزف کر لو زید کو ختم کر دو عبارت سے اور فائل کی جگہ عمر کو لے آیا امر کیا تھا مفول تھا اب اس کو آمرون پڑھو زوریبا آمرون عمر کی پٹائی کی گئی عمر کی تو دیکھو فیل معروف تھا زارابا اس نے کس کو رفع دیا زید کو اور زید کیا تھا فائل فیل مشہور زوریبا اس نے کس کو رفع دیا آمر کو کس کو نہیں توجہ سبق کی طرف پھر سنو فعل معروف کیا تھا زارابا زیدون آمران عمر. زارابا کون سا فیل معروف عمر. اور زید کیا ہے فائل, فائل. معلوم ہو لگانے والا کون زید, زید. اور آمران کیا ہے مفعول تو زارابا نے کس کو رفع دیا زید, زید. زید یعنی فائل کو رفع دیا تو فعل معروف کس کو رفع دیتا ہے فائل, فائل کو رفع دیتا ہے یعنی جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے لیکن کبھی فیل کون سا لے آتے ہیں مجھول تو زارابا زید آمران اب اسی کو ہم بدلتے ہیں فعل مجہول میں زارابا کو بنا دو زوریبا اور جو فائل تھا اس کو ختم کر دو زید کو یہاں سے ہٹا دو اور وہ جو عمر مفعول تھا اس کو کس کی جگہ لے آؤ آو زید اور زید پر رفع تھا اس پر بھی کیا پڑھو رفا پڑھو اب پڑھیں گے زوریبا آمرون زوریبا کیا ترجمہ عمر کو مارا گیا عمر کی پٹائی کی گئی یہ فعل مجھول ہے اور عمر یہ فائل ہے نہیں یہ مفعول ہے تو فعل مجھول کا اسناد مفعول کی طرف ہوتا ہے اور فعل مچہول اس کو رفع دیتا ہے فعل معروف کس کو رفع دیتا تھا فائل کو, فائل کو اور فعل مچہول کس کو رفع دیتا ہے مفول کو رفع دیتا ہے توجہ ہے فعل مچہول کس کو رفع دیتا ہے مفول کو اور اس مفول کی جگہ پہلے کیا تھا فائل تھا تو یہ فائل چلا گیا اور یہ اس کی جگہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں نائب فائل کیا کہتے ہیں نائب یعنی یہ فائل کا نائب ہے اس کا خلیفہ ہے اس کی جگہ پر آیا ہے تو زوریبا آمرون زوریبا فیلے مچہول اور عمر کیا ہے نائب الفائے نائب الفائل کہلو یا مفول کہلو لو بات ایک ہی ہے زارابا زید ان یہ زید کیا ہے فائے اور زوربا آمرون یہ عمر کیا ہے مفول کہلو یا نائب الفائل. اس نائب الفائل زیادہ بولتے ہیں کیونکہ اب یہ اب یہ فیل کا اس کی طرف باقاعدہ اسناد ہو رہا ہے زارابا زیدن ان کا اسناد کس کی طرف زید زید کون ہے فائل ہے اور زوربا آمر ان کا اسناد کس کی طرف عمر کی طرف اور عمر کیا ہے نائب الفائل ہے بات سمجھ میں آ گئی تو فیل جو بھی فیل ہو وہ ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دینا چاہتا ہے توجہ ہے فیل رفع بھی دیتا ہے نصب بھی دیتا ہے جہ ہے فیل رفع بھی دیتا ہے اور انہوں نے یہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا کوئی فیل ایسا نہیں جو عمل نہیں کرتا ہر فیل نے عمل کرنا ہے اور دو عمل کرتا ہے فیل ایک رفع دیتا ہے ایک نصب دیتا ہے رفع یہ صرف کس کو دیتا ہے فائل یا نائب فائل فائل یا فائل کو کون رفع دیتا ہے فعل معروف اور نائب ال فائل کو کون رفع دیتا فیل ہے جی فیل مجہول تو فعل چاہے معروف ہو چاہے مجھول دونوں نے ایک اسم کو رفع دینا ہے ہر حال میں فعل معروف کس کو رفع دے گا فائل فیل مجہول کس کو رفع دے گا نائب الفائل نائب الفائل در حقیقت کون ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے پھر دوہراؤ ہار فیل کیا چاہتا ہے کتنے اسموں کو رفع دے ہار فیل ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اور وہ اسم اس کا فائل یا نائی فائل ہوتا ہے فیل معروف ہو تو وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور فیلے مجھول ہو تو نائبل فائل کو رفع دیتا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل آ جائے اور آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے ہمیشہ اس کے بعد کون آئے گا فائل یا نائ یعنی فیل نے ہر حال میں رفع ضرور دینا ہے اور جس کو رفع دے گا وہ اس کا فائل ہوگا یا نائبل نائب فیل معروف ہوا تو وہ فائل ہوگا وہ مرفو اور اگر فیل مجھول ہوا تو وہ نائبل فائل ہوگا وہ مرفو تو ہر فیل نے ہمیشہ کیا کرنا ہے رفع ضرور دے گا ایک قسم کو اور جس کو رفع دے وہ کیا کہلائے گا اس کا فائل یا نائ فائل فائل یا فیل معروف کس کو رفع دے گا فائل کو فیل مجھول کس کو دے گا نائف فیل ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اگر فیل معروف ہو کس کو رفع دیتا ہے فائل کو اور فیلے مجھول ہو تو نائ فائل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائ فائل نہ آئے تو فیل ہوتا ہے مسند اور جس کو یہ رفع دیتا ہے وہ ہوتا ہے مسند انہ مسند الہ بئی زارابا زید ان زاربا کیا مسند اور زید کیا مسن دلیہ یعنی فائل اور زوربببا عرن زوریبا کیا مسند اور عامر کیا مسن دلیہ اور آپ نے پڑھا ہے کہ مسند اور مسن دلیہ سے مل کا کلام پورا ہو جاتا ہے لہذا مفعول لفظوں میں ذکر کریں یا نہ کریں کلام پورا ہو گیا زارا زید زید نے پٹائی کی بات پوری ہو گئی مفول کو ذکر کریں یا نہ کریں بات کیا ہو گئی پوری ہو گئی تو زاراب زیدن زارابا مسن اور زید مسند الہ اور زوریبا آمرون زوریبا مسنت اور آمرون مسند الہ ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو ہر فیل کیا کرتا ہے کسی ایک اسم کو رفع ضرور دے گا اور وہ اس کا فائل یا نائ فائل کہلائے گا اگر فیل معروف ہو تو کس کو رفع دے گا فائل فیل مشہول ہو تو نائ فائل کو رفع دے گا پھر یاد رکھنا فیل کا فائل یا نائ فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر بھی زمیریں جانتے ہو زمیریں آپ پڑھ چکے ہیں اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو یاد رکھو اس میں ظاہر یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے اس میں ظاہر یعنی دنیا کا کوئی بھی اسم لے آئیں اور پھر آپ دیکھیں یہ ضمیر ہے یا ضمیر نہیں اگر وہ ضمیر نہیں ہے تو وہ اس میں ظاہر ہے اگر وہ ضمیر نہیں تو اس یعنی دنیا کے سارے اسم لے آؤ اس میں سے ضمیریں نکال لو ضمیریں کتنی جی کتنے تھے چودہ پنجے ستر ستر طرح کی زمیریں ہیں بس وہ ستر ضمیریں نکال لو باقی سارے دنیا کے اسم وہ اس میں ظاہر کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اس میں ظاہر اب آپ مجھے بتانا میں اسم بولتا جاؤں گا آپ نے مجھے بتانا یہ اس میں ہے یا اس میں ظاہر ہے جی انتا زمیر ہاں زمیر یہ اسم ہے اس میں زمیر کہہ لو یا ضمیر کہہ لو ایک ہی بات ہے ہوا ضمیر کتاب اس میں ظاہر زید امر بکر اسم قلم اسم کتاب اسم بات سمجھ میں آ گئی تو کوئی بھی اسم لے لو اگر وہ ضمیر نہیں وہ پھر کیا ہے اس میں ظاہر ہے تو فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے زارابا زید جی کا فائل کون زیر یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے تو فیل نے ہر حال میں ایک اسم کو رفع دینا ہے اور جس کو یہ رفع دے گا وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں زابعی زابعی زابعی لیکن رفع ایک, ایک ہی کو دے گا دو یا تین کو رفع نہیں دے سکتا فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں, نہیں آ سکتے زارابا زیدن زارابا زیدن ذرا ترکیب سنو زارابا فیل اور زیدن اس کا فائل اس زیدن کو رفع کس نے دیا زرابا نے تو ذربہ فیل زید مرفو لفظان فائے مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے لفظن کیوں اس کے رفع پہ ہم تلفظ کر رہے ہیں تو زید المرف لفظان فائے جی اور اب آپ آپ نے کہا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا فیل اپنے فائل یا نئی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا آپ نے ترکیب کر لی ایک ساتھی آپ کا اٹھا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ نے ترکیب غلط کی ہے ہم نے صرف میں پڑا ہے زرابا کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے توجہ ہے زرابا کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے اور وہ فاعل ہوتی ہے آپ نے وہ ضمیر ترکیب میں ذکر ہی نہیں کی تو کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے فیل کا فائل یا نائ فاعل ایک آ سکتا ہے دو نہیں اگر ذرابا کے اندر ہوا ضمیر نکالیں اور ذرابا کے اندر ہوا ضمیر مان لیں اور اس کو فائل قرار دے دیں تو پھر زید کو فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی اسم کو فیل رفع دیتا ہے دو یا تین کو وہ رفع نہیں, نہیں دے سکتا تو ذربا کے اندر اگر ہوا ضمیر نکالیں گے وہ بن جائے گی فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور ہوا ضمیر تو کیا ہے مبنی تو اس کا یہ اس کو کہیں گے یہ مرفو ہے محلن ہوا ضمیر کیا ہے مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن یہ جگہ کہتے باسی ان لفظوں میں عراب نہیں آئے گا تو ضربہ کے اندر اگر ہوا ضمیر نکالیں وہ کیا ہوگی مرفو محلن مرفو کیوں فائل, فائل, فائل ہے فائل مرفوت ہے محلن کیوں مبنی, مبنی اور مبنی کا ار کیسے بتاتے ہیں محلن تو اگر اس کو آپ فائل بنا دیں گے تو ذرا تو فیل ہے اور فیل صرف اس ایک اسم کو رفع دیتا ہے تو اس نے ہوا کو رفع دے دیا تو آپ یہ زید ان کو رفع نہیں دے سکتا بھائی کیونکہ پھر تو فائل دو بن جائیں گے فائل دو نہیں ہو سکتے فائل ایک ہی ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو فیل جب بھی آئے گا آپ نے فوراً اس کے بعد فائل یا نائی فائل کو تلاش کرنا ہے کیونکہ ہر فیل ایک نہ ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اور جس اسم کو وہ رفع دے اس کو اس کا فائل یا نائی فائل کہتے ہیں تو زارابا نے جب زید کو رفع دے دیا معلوم ہوا زارابا کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہے اور اگر ہوا ضمیر آپ نکالتے ہو پھر زید اس کے لیے فائل نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہوتا ہے دو یا تین نہیں ہوتے تو زاربہ کے اندر اگر ہوا ضمیر مانے تو فیل کا فائل ضمیر اور اگر ذربا کے لیے زید کو فائل بنائیں تو زربا کا فائل اس میں ظاہر ہے توجہ ہے تو فیل کا فائل ایک ہی آئے گا وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فائل آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر آ گیا تو ضمیر فائل کی نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آ گئی ہار فیل کے لیے فائل یا نائی فائل کتنے چاہیے ایک اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں اگر ضمیر آ گئی تو اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر آ گیا زمیر فائل یا نائی فائل نہیں ہو سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے ذرا میں نے پہلے بھی پہچان کروائی تھی فیل ماضی اور فیل مزارے کے اندر زمیریں نکالتے ہیں کس فیل میں کون سی زمیر فائل کی ہے پہلے پہلے ماضی بھائی زرابا زرابا زرابو زراب زراب تا زربنا زربتا زرب تما زرب تم زربتی زربتما نہ زربنا جی فل ماضی میں زرابا کے اندر فائل کیا ہوا ہوا کا اعراب بولو مرفو محل مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ ہم کیا ہوتا ہم ہے مرفو با اور محلن کیوں کہا کیونکہ مبنی ہے زمیر کس میں سے ہے مبنی میں سے اچھا زارابا اس کے اندر الف ہے کیا ہے الف ہے آپ نے گردانوں میں پڑھا ہوگا ہوما ہے ہما وہ ویسے سمجھانے کے لیے بتلاتے ہیں ابتدائی طلبا کو ویسے یہ ہوما نہیں ہے اس کے اندر یہ الف ہے زاد راب یہ فیل کا مادہ ہے زرابا یزبو زربن مصدر کیا ہے زرب زاد رابا. یہ فیل کا مادہ ہے ان حروف سے فیل بنا ہے تو اس سے جو آگے زائد حروف آئیں گے وہ عموماً ضمیریں ہوتی ہیں سوائے زارابت کے زارابت کے اندر یہ جو لمبی تا ہے یہ فائل کی ضمیر نہیں یہ تانیس کی علامت ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ میں پھر بیان کرتا ہوں اچھا زارابا کے اندر فائل بول بول ہوا ایراب بولو مرفو محل اور جب میں کہوں زارابا زید اب زرابا کے اندر زمیر ہے نہیں, نہیں, نہیں کیوں نہیں ہے اب اس میں ظاہر فائل آیا اور فائل ایک ہی آ سکتا ہے یا زمیر ہوگی یا اس میں ظاہر جب زید ان فائل ہے تو اس کے اندر ہوا زمیر دو نہیں دو ہے تو زارابا نے ایک چیز کو رفع دینا تھا وہ اس نے زید کو رفع دے دیا اب اس کے اندر ہوا زمیر کو یہ رفع نہیں دے سکتا زمیر اس کے اندر نہیں ہے اور جب زرابا کے اندر ہوا ضمیر ہے زرابا نے اس کو رفع دے دیا تو اب یہ زید کو رفع نہیں دے سکتا اچھا گردان میں ہم گردان کر رہے تھے ماضی کی زرابا کے اندر فائل ہوا اعراب بولو مرفو محلن زارابا تسنیا کا سیگا اس میں فائل کیا الف اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل محلن کیوں مبنی ہے زارابو اس کے اندر فائل بولو ضمیر ہے شاباش اور ایراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں مبنی ہے زارابت یہ باقی سب فیل کے ساتھ جو بھی حرف جڑے گا وہ زمیریں ہیں لیکن یہ زارابت بت یہ جو لمبی تا جڑتی ہے یہ جو چوتھا سیگا ہے واحد منس غائب کا یہ تا تانیس کی علامت ہے یہ ضمیر نہیں ہے جیسے زاربن اور زاربتن زاربتن کے اندر یہ گول تا کس چیز کی ہے تانیس, تانیس, تانیس, تانیس, تانیس کی ہے تان... تان تو زرابت کے اندر یہ لمبی تا تانیس کی علامت ہے یہ ذرابت کی لمبی تا بتلا رہی ہے کہ اس فیل کو کسی منس نے کیا ہے زاربت زینب زاربت زینب, زینب زینب نے پٹائی کی تو زاربت کی تا سے ہی پتا چل گیا کہ آگے فائل جو ہے وہ کوئی منس آنے والا ہے بات سمجھ میں آ تو زارابت کے اندر فائل کے زمیر ہی یہ تا تو تانیس کی ہے زمیر اب اس کے اندر نکالنی پڑے گی زارابت میں ہی, ہی آہ آہ آہ اس کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل, فائل, فائل, فائل, فائل محلن کیوں مبنی شاپ زارابت اس میں الف تا نہیں یہ جو تا ہے وہی تانیس والی ہے اور یہ جو الف ہے آخر میں یہ زمیر ہے ضمیر ہے اور جو سیغہ ہو وہی ضمیر ہے زارا بتا یہ کون سا سیگا تسنیا مانس غائب تو یہ الف بھی کون سی ضمیر تسنیا مانس غائب جمعی کی ضمیر زارا بنا اس کے اندر ماندو یہ ماندو نون ہے اس کا اعراب بولو مرفو محل زارا بتا تا امیر تا امیر مرفو محل زارا بتما تم آ ضمیر زارا ب تم تم, تم زمیر زارا بتی ہاں ہاں تین تا میر زارا زارا میں میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی کلیما ایک حرف پر مشتمل ہو کون کون کلیما لفظ کی بات نہیں کر رہا کلیما کس پر مشتمل ہو کلیما کسے کہتے ہیں معنی لفظ کو جس, جس کا کچھ معنی ہو یہ زربتی کی تا کا کچھ معنی ہے کہ نہیں ہے <tis> اچھا الف با تا سا ان کا کوئی معنی ہے <tis> نہیں ان کا کوئی مانا نہیں تو یہ, یہ حروف ہیں حروف تحت لیکن زرابتی کی تا کا کچھ نہ کچھ مانا یہ زمیر ہے اس کا مانا ہے تو یہ کیا ہوا کلیما کلیما کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کچھ مان نہ ہو تو یہ بامانا لفظ ہے اور با جب ایک حرف مشتمل ہو تو اس کا جب نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کس کے اندر تھا ुم. حروف दुँ تحجی दुँ میں दुँ اور حروف दुँ تحجی दुँ میں یہ زرابتی کے آخر میں کون سا حرف ہے تا ہے تا کے آخر میں بھی کیا ہے تا ہے زراب تو کے آخر میں بھی کیا ہے تا زارا با اس کیا آخر میں کیا ہے الف ہے جب بھی کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کا نام لینا ہو تو کون سا نام لیتے دلو ہیں وہ جو, جو حروف جو دلو تحجی, دلو تحجی دلو میں اس کا نام تھا زارا با اس کے آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے اس کو حروف تہجی میں الف کہتے ہیں دیکھا تو آزارا با کے آخر میں آپ نے کہا الف فائل ہے ویسے تو کہنا چاہیے تھا آ فائل ہے کیا کہنا چاہیے تھا جیسے زرابتی میں اگر آپ کہتے ہیں تی فائل ہے تو زرابا میں کیا کہنا چاہیے آ فائل ہے لیکن نہیں ایک حرف ہے اور ما مانا ہے معلوم ہو یہ کیا ہے یہ الف کیا ہے ضمیر ہے نا اس کا کچھ معنی ہے یا نہیں تو یہ کیا ہوا کلیما اور کلیما کتنے حروف پر مشتمل ہے ایک جب ایک حرف پر کلیما مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو کس میں تھا حروف تحجی میں تو زارابتا کے اندر ضمیر کون سی تا زاراب تو ماں میں تماں زارا ب تم میں تم, تم زارا بے تا زارا با میں تما زارا بننا میں تو نا زارا بے تا ضمیر پھر تا کہنا ہے تو نہیں کہنا بھائی کیونکہ یہ ایک حرف ہے اور زاراب نام ناز امیر ہے اور ان سب کا اے عراب بولو مرفو محل مرفو کیوں فائد محلن کیوں مبنی ہے اچھا اب مظاہرے میں آ جاؤ یزریبو اس کے اندر ہوا زمیر, زمیر, زمیر ہوا ضمیر ہے اور ایراب بولو مرفو مخلن سب مرفو مخلن ہے فائل کی زمیریں ہیں یہ سب مرفو متصل زمیریں ہیں مرفو ہیں کیوں مرفو ہیں فائل, فائل ہیں اور متصلیں فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کوئی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کوئی ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ساری جڑی ہوئی ہیں فیل کے ساتھ تو یزریبو میں ہوا یزریبانی میں یہ ن اعرابی ہے یزربانی میں الف میں الف اور اعراب بولو مرفو محلہ شاب یزریبونا میں وہ ہے یہ نون اعرابی ہے بھائی میں نے بتایا تھا سات سیگے ہیں ان میں نون اعرابی آتا ہے چار تسنیا والے ہیں یزربانی تزری پھر تزری پھر تزری اور دو جمع مزکر کے سیگے ہیں یزری اور تزری اور ایک واحد مانس کا ہے تزریبینا یہ سارے نون کون سے ہیں نونے حیرابی پھر دوہراؤ چار کون سے سسنیا دو جمع مزکر والے اور ایک واحد مانس تزریبین اور جبکہ جمع معنس کے جو دو سیگے ہیں یا زری بنا اور تاظری بنا یہ نون اعرابی نہیں یہ نون جمع منس کی ضمیر ہے یہ جمع منس کی اور یہ دو سیگے مبنی ہیں مزارے کے باقی بارہ سیغے کیا ہیں معرب ہیں پھر دوہراؤ یریبو کے اندر ضمیر کون سی شروع سے یریریبو میں ہوا یری بانی میں الف یا زریبونا میں و تاظریبو تظریبو ہیہ ہیا واحد مولائب ہیا اور تظری الف یا زری بنا نون ہے تاظریبو آن. انتا م.. مخاطب انتا مخاطب کا سیگا ہے تاظریبو میں انتا تظری بانی میں الف تظری میں وہ ہے تاظری بینا یا ہے نون رابی ہے اور یا ضمیر ہے کون سی زمیر ہے یا جو سیغہ ہو وہ بول دو واحد منس مخاطب کی ضمیر ہے پھر تذریبانی اس میں الف ہے تذریبنا نون ہے ازربو انا ہے ازربو انا اور نظریبو نحنو یہ الف ازریبو کے شروع میں الف ہے یہ فائل نہیں ہو سکتا یاد رکھنا فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اور ازریبو تو کیا ہے زوادر آباد سے پہلے آ رہا ہے یہ مزارے کی علامت ہے یہ فائل نہیں تو فائل ہمیشہ کب آئے گا فیل کے بعد تو فائل ہو یا نائی فائل ہو وہ ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے پھر سنو حاصل کلام فیل معروف ہو یا فیل مشہول وہ ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دے گا اور جس اسم کو رفع دے گا اس کو ان کا فائل یا نائی فائل کہیں گے فیل معروف ہو تو فائل کہیں گے فیل مجھول ہو تو نائ فائل کہیں گے اور فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں آ سکتے اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی, بھی اگر ضمیر آ جائے تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اس میں ظاہر آ جائے تو ضمیر نہیں آ سکتی اور پھر میں نے ضمیروں کی بھی پہچان کروا دی ایک ایک سیگے کے اندر اور مزارے کے اندر میں نے بتلا دیا مزارے میں شبہ پڑتا ہے یریبو یہ یزریبو کے شروع میں یا ہے بس طلبا کہتے ہیں شاید یہ یہ فائل ہے یا ازریبو کے شروع میں الف ہے یہ فائل ہے یا نظریب کے شروع میں نون ہے یہ فائل ہے میں نے بتلا دیا کہ فائل یا نئی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں مم. ہو سکتے لہذا زارابا زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل, فائل ہے لیکن اگر اس زید کو فیل سے پہلے لے آؤں زی زیدن زید آپ کوئی کہنا چاہے کہ یہ زید مرفو ہے فاعل ہے آپ فورن کیا کہیں گے <سلام> جی زید ان جی کہتا ہے یہ زید فاعل فائل ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے <سلام> <سلام> <سلام> کہ فاعل فیل پر کبھی مقدم <سلام> نہیں <سلام> ہو سکتا یہ ترکیب میں کچھ اور بن رہا ہوگا فاعل نہیں بن سکتا توجہ ہے زید ان کوئی کہتا ہے یہ زید جو فیل پر مقدم ہے یہ فائل ہے آپ کیا کہیں گے فائل, فائل, فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو زید ان تو زارابا کے لیے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے چاہے پھر کیا کریں گے اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے کیونکہ آگے تو کوئی اس میں ظاہر موجود نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو ہر فیل کے لیے کیا چاہیے ایک فائل یا اور وہ فائل یا نائی فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور فائل یا نائی فائل ایک ہی آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور وہ اس میں ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں اگر ضمیر ہوئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر ہوا تو ضمیر نہیں آ سکتی اور یہ بھی یاد رکھیں فیل کے آنے کے بعد یہی یہ ایک مرفو آئے گا یہ جو فائل یا نائی فائل ہے باقی جتنے آگے آئیں گے وہ یا سارے منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے وہ اشارے کیا ہوں گے منصوب یا مجرور اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں کون سے دو ایک مزافن عل ہے اور دوسرا جس پر حرف جر, جر, جر داخل, داخل, داخل دا ہو تو باقی سارے منصوب ہوں گے تو فیل کے آنے کے بعد مرفو صرف کون آئے گا فائل, فائل یا نائ فائل دا باقی سارے دا منصوب دا دا یا مجرور, مجرور پھر ان میں مجرور کو بھی علیحدہ کرنا بڑا آسان ہے مجرور تو صرف کتنے ہیں دو نمبر ایک مزافل ہے نمبر دو جس پر حرف جر داخل ہو جس پر ہرفے جر داخل ہو اب اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ فیل کا فائل یا نئی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی, بھی ہو سکتا ہے اب ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھنا کس سیگے کے لیے اس میں ظاہر فائل بن سکتا ہے تو آپ نے چودہ سیغے پڑھے ماضی کے بھی چودہ مزارے کے بھی چودہ ان میں اسے یاد رکھیں پہلا اور چوتھا سیگا پہلا کون سا سیگا اور چوتھا زارابت مزارے کے اندر پہلا یزریبو اور چوتھا تزریبو یعنی پہلا سیگا کون سا ہے واحد مذکر غائب. غائب اور چوتھا کون سا ہے وقت واحد منس غائب. غائب یہ جو دو سیگے ہیں پہلا اور چوتھا چاہے ماضی میں ہیں چاہے مزارے میں ان دو سیغوں کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیگوں کے اندر فاعل یا نائی فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فیل کے ساتھ جڑی ہوگی اور پھر وہ یا بارز ہوگی یا مستطر ہوگی بارز کا کیا معنی؟ ظاہر ہوگی اور یا مستطر ہوگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی زارابا کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے اور زارابتا کے آخر میں تا امیر بارز ہوتی ہے توجہ ہے زمیر مستطر کیا جو فیل کے اندر چھپی ہو بارش جو ظاہر ہو با... یعنی اس پر آپ باقاعدہ تلفظ کرتے ہیں زارا با आ... یہ الف بارش ہے مستطر ہے بارش ہے आ... اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں زارا بو یہ وارش ہے مستطیر ہے بارش ہے کیونکہ آپ اس واؤ کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے پڑھ رہے ہیں تو کتنے سیگے جن کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے دو, دو سیغے م... ماضی میں بھی دو سیگے مزارے میں بھی دو سیغے کون سے سیغے پہلا اور چوتھا. چوتھا پہلا سیگا کون سا واحد, واحد مذکر غائب. غائب اور چوتھا کون سا واحد, واحد, واحد مانس غائب یہ دو سیگے ہیں جن کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیگے ان میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی پھر وہ کبھی ضمیر مستطر ہوگی اور کبھی بارز وہ آپ سیغے کے مطابق خود غور کر لیں گے لہذا پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے جملے میں تو آگے دیکھو کوئی اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل تو نہیں بن رہا توجہ ہے جب پہلا یا چوتھا سیگا آجائے جائے تو آگے لفظوں میں تلاش کرو کہ کوئی اس میں ظاہر اس کے لیے فائل تو نہیں بن رہا اگر فائل بن رہا ہو اس پر کیا پڑھ دو رفع فائل کیا ہوتا ہے مر فائل ہو یا نائی فائل ہو فیل معروف ہو یا مجھول دونوں میں ایک ہی جیسا ہے اس پر کیا پڑھو رفع اگر اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل بن رہا ہو اس پر کیا پڑھو رفا اور پھر اس فیل کے اندر ضمیر نہ نکالنا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہو سکتا ہے دو نہیں اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہ ملا تو اسی فیل میں پھر ضمیر نکال دینا کیونکہ فائل یا نائی فائل کے بغیر فیل نہیں آ سکتا وہ تو ضرور چاہیے کیا کہا میں نے اگر جملے میں کیا آ جائے پہلا یا چوتھا تو پھر اس کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لہذا اگلے, اگلے لفظوں میں کیا کر لو تلاش, تلاش, تلاش, تلاش, تلاش کر لو کہ کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل بن رہا ہے یا نہیں اگر مل جائے تو اس پر کیا پڑھ دو رفع اور اس فیل کے اندر پھر ضمیر نہ نکالو لیکن اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں ملتا پھر انہی سیغوں میں کیا کر لو زمیر نکال لو کیوں زمیر کیوں؟, کیوں نکالی کیونکہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے کیونکہ فیل ہوتا ہے مسند اور فائل یا نائی فائل کیا ہوتا ہے مستلے اور کلام کس سے بنتا ہے مستد اور مستل ہی سے بنتا ہے جبکہ باقی سارے کیا ہوں گے منصوب یا مجرور اور مجرور تو صرف دو ہیں ایک مزافلے ایک جس پر حرف جر داخل ہو باقی سارے منصوب رہ جائیں گے اور تو ان دو یہ دو سیغے جب آئیں تو آگے اس میں ظاہر تلاش کرو فائل تو نہیں بن رہا یا نائی فائل اور اگر باقی بارہ سیگوں میں سے کوئی سیگا آ جائے تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہی کے ساتھ جڑی ہوئی فائل یا نائ فائل کی ضمیر ہوگی یا مستطر ہوگی یا بارش اس میں ظاہر باقی بارہ کے لیے فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح بس حاصل کلام پھر سن لو اگرچہ آج تو بہت زیادہ تکرار ہو گیا اسی چیز کا لیکن پھر سن لو ہار فیل عمل کرتا ہے وہ کبھی رفع دیتا ہے اور کبھی نسل لیکن رفع صرف کس کو دیتا ہے فائل, فائل, یا, یا, فائل یا نائی فائل فیل معروف ہو وہ کس کو رفع دیتا ہے فائل, پا فائل پا کو, پا کو اور فیل مجہول نائی فائل نائی فائل در اصل کیا ہوتا ہے مفول ہوتا ہے اور یہ جو فائل یا نائی فائل ہیں ان کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے یہ ہے تو فیل ہے یہ نہیں تو فیل بھی نہیں اور یہ کیا بنتے ہیں مسنت ال اور فیل کیا ہوتا ہے مسنت تو ان کا وجود ضروری ہے تو ہر فیل ایک ہی فائل یا نائی فائل کو رفع دے گا دو یا زیادہ کو رفع نہیں دے سکتا اور فائل یا نائی فائل ضرور آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا فیل آئے اور فائل یا نائ فائل نہ آئے اور وہ ایک ہی ہوگا اور پھر وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر اس ضمیر ہے تو پھر اس میں ظاہر فائل نہیں بن یا نائی فائل نہیں بنے گا اور اگر وہ اس میں ظاہر ہے تو پھر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اور جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ فائل ہے یا نائی فائل تو ساتھ ہی آپ کو اس کے اعراب کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑنا ہے باقی جتنے آگے ہیں گے وہ ہوں گے یا منصوب یا مجرور اور منصوب اور مجرور کو پھر علیحدہ کرنا وہ بھی بڑا آسان ہے ان میں سے مجرور تو صرف دو ہی ہیں ایک مزافون ال ہے اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو باقی سارے کیا ہوں گے منصوب پھر وہ کون سا منصوب ہے وہ آپ نے الگ تلاش کرنا ہے وہ آگے بیان آ جائے گا جو فائل ہے اس کی طرف فائل یا نئی فائل ہوتا ہے اس کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے فیل مسند بنتا ہے اور فائل یا نائی فائل ہے اور یہ جو مفرول ہوتا ہے اس پر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے یہ یوں کہیں اس کے ساتھ فیل کا تعلق ہوتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے بس بحادہ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام